یہ نعرہ جب لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا حکم فرماتا دریا تو رستہ چھوڑ دیتا تھا نار سال سال تاخیر بنیادر اسلام مفتی فضل میں جست الحمد للہ یس پفی مین عبادی الحمد للہ لگی یس من عباده من میشا الصلاه والسلام على عباد الله الذين اصطفى والصوص من سيد الانبياء وعلى اله واصحابه وعلى آله وأصحابه الذين بعدهم بالحسنى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 الله نور السماوات والأرض آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم واصدق رسوله النبي الكريم اللمين منوس موت روق شوق نہ سلام کیا سلدی یار والا علی کباساب قیا سیدی یا حبی بن اسلام دو سلام عالق یا سیدی یا احسن خلق والا علی کبا صحاب قیا اجمل نار سے جلسہ سامعین، السلام علیکم و اللہ اڈا سندر ضلع لاہور جلسا لبیک یا رسول اللہ دے مبارک نام نال موصوم ہے ناچیز اپنی ناچیزی دا مکمل احساس رکھد ہیں جس موضوع جناب نال مخاطب رہے گا دے انتخاب دے مطابق انواں حسن محمدی اور حس نے یوسفی کا موازنہ اس موضوع نبی کہ رسول اللہ نام مناسبت بھی کافی ناچیز نے اللہ حجلہ شاہ فضل و کرم اس موضوع نو جناب نو پیش کرنا جناب نے پہلا سماعت نہیں فرمایا پورا پاک نے محمدی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 مقدس فرامین تو معلوم ہویا ہے اس دے مطابق بیان اصا تو نہیں تو اللہ نہ حسن یوسفینو تول سکنے نہ حسن محمدینو نو تول سکنے سڈے تو ایک کمبار باہر ساری طاقت حیثیت نہیں لیکن جو کچھ صلفِ صالحین اور علماءِ کرام قرآن و حدیث تو جو حاصل ہویا ہے اس دے مطابق پیانو اولاں فے گزارش ہے خود جڑے اے موزودہ انوانے یہ شانِ محمدی دے مطابق نہیں کیوں؟ تقابل مقابلہ اور موازنہ یہ دو غیر چیزوں کا ہوں مخالف خلاف ہوا غیریت چاہتا ہے جبکہ حقیقت ہے کہ حسن و کمال اگر کائنات کسی بھی فرد اور اندر نظر ہے تو وہ حسن و کمال محمدی کا حصہ ہے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 کیوں؟ کہ جتنے انسان اندنے اے انسان دا حصہ نے علمی زبان کلی انسان یہ جزیات اور افراد ہیں تو جزیات افراد جڑے ہوں کلی دا حصہ ہوں مثلا میں اگر یہ آخا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 اس سے نو اصل نصل مقابلے کی رکھ کے میں موازنہ کرا تابل تا سمجھ نی آئی نی. جوز کول نہیں آئی نہیں جو کل جی آجو ہے نا اس نے اتنے دلیل کی مسلم شریف کے حدیث پاس جہی میں گل ہے نا کہ حصہ ہے نے یوسفی ہو سوی ہو سوی حضرت آدم تو لے کے قیامت تک جو بھی حسن ہونا یہ سب حسن محمدی کا ایک حصہ نے یا تجلیاں نے جلوے نے جی میں ایک اصل بیٹھا ہو شیشے رکھ دے جاؤ تو شیشے میں چودہ حسن جڑا دسے گا ہوں کوئی اے میرے برگا بے وقوف ہی ہوئے چک کے چاہ شیشے نو لیا اصل دے مقابلے تک میں ان سونا کہڑا سمجھ آئی کہ نہیں تا کر کے حدیث معراج اے مہینہ بھی معراج شریف دا ہے مبارک چڑے اللہ پاک خیر نال گزارے اس مبارک مہینے شریف معراج شریف دے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج دی رات یوسف بائی اپنے نیک ہوں جو مسلم دے لفظ نے اور وہی وہ اصح نے دوسری روایت ساز لگنی میری ورنا فرمایا ہے ادا شت رس نے کد اتا شت رل ہوس نے فرمایا میں ویکھیا یوسف نو ان حسن دا حصہ ملیا بجو ہے سونا تو فرمایا شطر الحسن حسن کا حصہ ملیا ہے کی ملیا ہوں یہ مانا دسے آلما امام زرکشی اور امام ابن المجر مالکی مذہب نے امام زرکشی شافی مذہب اوہاں حضرات نے لکھیا اور اونا تو نقل فرمایا سب الدا کے اندر امام شامی نے فرمایا اے دا مطلب اے نہیں اتے یا شر الحسن یا تا باد ارولا افہا میں بادنا سے یش تارے کو بل مراد شسن البیونا فرمایا مطلب یہ نہیں کہ حسن زمانے اور کائنات کا حسن جہا ہے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 نبیچو نہ جڑا حسن اللہ نے حضور دی ذات نو دتا ہے اس حسن دلد دلد. دا حصہ حضرت یوسف نو نلیا توجہ نہیں فرمائی نے لیکن توجہ بائی یہ بھی سمجھاو بھی اس حصے دا مطلب یہ نہیں لینا جی پانی دے گلاس چا بھر لینا کیوں جنا بھرو گے پیچھے گٹ جائے گا اتے یہ نہیں کہ حسن یوسف اللہ نے نبی حسن تو نے یوسف جو وکھرا کی اور ہزور کے حسل چمی آ گئی ہے نہ مطلب اہی اے شطر حسن کا کہ جیشا رکھ دو سامنے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 لیکن جب ہماری آئی ہے یوسف پاک دی ایک خاصہ حصہ ہو اللہ نے ظاہر چاہ فرمائے توجہ نہیں فرمائی جنو آخذ نے کبھی بن کے مجنون پھراکو کو سہرا کبھی بن مجنو را کو سہرا کبھی لے لئے دل ربابن کے آیا کبھی شک کبھی شکل موسا کبھی یوسف سفے مہا لاب کے آیا بہت گل کھلے تھے مگر سی چمن میں بہت گل کھلے تھے مگر سی چمن میں بہار آئی جب مصطفیٰ بن کے آیا تک بھی توجو اس موضوع نی بیان کرنا ہے جو کسی اور رنگ بیان کیتا تو ہو سکتا ہے نبی پاگلی تو حسن دے دن حصہ کڈ کے جسوں میں پا ہے توجہ نہیں فرمائی نے وہ جی بے وقوف من کلو منوری من میں سارے مفلوک میرے نور سے او جی اللہ نور تو تو پھر حصہ جدا ہویا حصہ جدا ہوا تو نور خدا کٹ گیا فلان جی وہ جی اس حقیقت نہیں سمجھتے کہ حصہ کیا شاید ہوتا ہے وہ سمجھتے عام حصہ میں اصا مراد لینا یہاں حصہ بامانا تجلی ہے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 وہ مرشد اپنے خلیفے بناوے تے اپنے مان دی روشنی نور نو ادھر بھیجے گا تو ادا مطلب نہیں کہ شیر ربانی دے سینے دے نور چ کوئی کمی آئی ارے بھائی وہ تجلی ہے وہ اپنی جگہ ہے ادھر بھی اسی طرح ہی ادھر بھی اگے بھی رنگ چٹیا ہے یہ تجلی مرتبہ توجہ سونے نبی نے اپنا قلب شریف اپنے مبارک دل کا حصہ ونڈیا سدی کے چاہیے فاروق اچایا اسمان اچایا علی اچایا قیامت تک ہر ولی اچھا ہاں یہ جو آ رہا ہے تیون ہے ادنی کہ ہزور کی کمی ہو رہی توجہ نہیں فرمائی ات کوئی کمی آلہ حضرت نے رنگ فرمایا پہلی گل سمجھ آ گئی نا کہ نہیں آئی تو ایک بے ادبی کر رہا موازنہ کرا کے لیکن کرنی پیس واسطے کہ چلو ایک حقیقت سمجھ آ انہیں کہہ رہے ہیں نا کبھی بن کے مجنو فرا کو ہو سہارا کبھی بن کے مجنو فرا کو ہو سہارا کبھی لے لے دل روبا کے آیا کبھی شکل عیسا کبھی شکل موسا کبھی یو سف مہا لکھا کے آیا بہت گل کھلے تھے مگر چمن میں بہت گل کھلے تھے اے مگر سی چمن میں بہت گل کھلے تھے مگر اسی چمن میں بہار آئی جب مستعفی پن کے آیا جو ہے ہےلہ حضرت بریل بھی وہ کمال حسن وہ کمال حسن حضور کمال حسن حضور ہے کہ گمان جہاں نہیں نقص آد کمی نو آلہ فرماندہ ات کمی دا گمان بھی نہیں ہو سکتا نقص نہیں پڑنا نقص نہیں <تصالح> نقص بامانا نقص بامانہ کمی فرمایا آلو, نقصان آلو, نہیں سمجھنا یہ اس گل کی طرف ہے جیڑی امام زرکشی ابن المنیر نے کی کمال حسن حضور ہے کہ گمان نق سے۔ جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شم ہے کہ دھواں نہیں جو ہے ادھر دیکھو بھائی ایک اور امام جیار خان دیا مشہور نے جنہوں نے رام جن دسی اپنے انداز دسی آپ فرماندے تو وہ برکت واسطے پڑھی لولا ائےم آبن لب بی ہو ہوی تب میں مانا ہو سو رہی بل پار ان وی تب میں مانا ہو و سو ہو حبیباً سامی مولا اللہ اللہ اللہ سونا ہی مبری فرما ہے اللہ وحد اللہ اولا شریک نے حقیقت اور صورت حضور دی مکمل کی تھی ہے، کامل مکمل بنا کے پھر اپنا حبیب چا چنے ہوں اگلی گل بالکل موجود ہی ہے جہی میرے کر بیٹھا فربت منزا انشہ پا سی نے منزا ہو شہری کلفی محا سے دے ہیوہار اس میں فی ہے غیرو کا سی ہے ذات اپنیاں خوبیاں اپنے محاسن اپنے کمالات اور اپنی وچ شریق تو پاک نے شریف تو مسا عن ان شری نہیں مہار حسن فی ہے غیروں ویرو تو حسن دا جوہر حضور کے اندر بنڈیا ہویا نہیں مت کوئی سبجے کچھ حسن کسی پاس کچھ کسی پاس ہے چلا گیا ہے نا حسن سارا دیاں تجلیاں نے کسے پاس چوکھی پہ گئی کسے پاس تھوڑی نر تک سال نکل مایا شیر سنت بولے مفتی بدلیا احمد چیشتی صاحب جو نہیں جی، پھن جی، یوسف دم عیسا ید بہواری ہما دارند تنہا داری یہ پہلا جڑا مصر ہے نا اس نے رکھ رکھا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 لیکن اس دا اپنا علم ایسا جا پچھلیاں نہیں تو پھر یہ کھے حسن یوسف صرف اتے حسن یوسف نہیں آخو یا رسول اللہ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 یوسف سے کہیں آپ اس نے کی تجلی رکھتے ہیں اگر کوئی لکھنے والا بھائی جی گل مولا بات کو دیکھو بات کرنے والے کو نہ دیکھو دے گل ویخنی کل حقیقت پیمانے تراجو پوری ہونی ہے چھوٹے دن نہیں سمجھ لگی ذرا بولو سبحان اللہ یہ موضوع کے عنوان کی معذرت پیش کی موضوع اگے پیا موضوع نہیں شروع ہوا یہ معذرت ہے کہ یار یہ عنوان ڈالا لیکن اس میں بے ادبی سی محسوس ہو رہی وہ معذرت کر دی مزہ بھی دس کیوں کہ تقابل اور موازنہ خیریت چاہتا ہے اور حصہ جو ہوتا ہے وہ کلی کا غیر نہیں ہوتا پرتا اور تجلی ہوتا ہے یہ منطق کے لحاظ بول گیا کسی نے سمجھ آئے ٹھیک نہ سمجھ آئے چلو جہاں سادہ سمجھ آئے چاہیے بولو ہوں ادر ویگ سجنا موضوع والا کوئی شک نہیں حسن یوسفی بھی کمال لیکن اس مبادلے تو پہلے جیڑی گل کرن لگا کر گور ہوسن اور خوبی یا ہندی ہو کمال سوری ہے یا مانوی ہوتا ہے جنو کہ دوسرے لفظ ہیں یا شکل کمالا حسن اور کمال حسن اور کمال یہ اپنے کشش ہندی ہے لیکن اس تو پہلا ہے گل کر دیا کسی سائنس دان نے کہا کسی سائنس دان نے کہا کہنا کشش کائنات بارش ہے ہولی نو اپنے وال چھک والدنی پی تا خدا ہی کھلوتی ہے کشش سکل دی وجہ کسی سائنس دان نے کہا میں جی یہ کہ پہاڑ بندیاں نو چیک لیند जे गल हो ग्डी बंदे छिक के थले रख लें लेकिन गल हो रे कशिश कैनात का निजाम कशिश निक न लेकिन अगली गल ऐसा नहीं मनते भारी फूरी का कोई चक्कर नहीं असल लाद हो रे कशिश सिकल भी नहीं कशिश छिके دی کشش نال کینات پہ کے او بھاری پہاڑ بندے نہیں چھک دے بابے فرید ہو کے لکھا بندیا نو قدم چٹ لینا توجہ ہے اگر بھاری نہیں ہوں تو دس بندے بابے فرید نو چھک دے اتے بابا فری کلہ چھکی جانے ہوں کمزور اللہ کا فکیر رومی فرما نے کمزور لگتا ہے مچھر بھی فمالیاں پر جی ادا اندر رومی فرما ہے فرمان فقیر اللہ کا زہر ویخنے مچھر فوالیاں دے ادر ویکے سادہ سامان دل دی بکی بچ پی نے تو گل سجنا عشق توجہ کشے سے سکھل دی گل نہیں اصل کشے سے عشق کے اشکے ساڈا ویر باوا توجہ ہے پیر باؤ فرمان عشق سانو ل وے تھائی خو ج بل دے کھا ایش تے وہ جل دے یار وے خالی جگہ لکائی ہو مرسد کام او مل جاچی دل پی تاکی لائی قربان مری شب تو میں قربان اس مر شد تو جس دسیا بید الہی پتہ نہیں ہو گیا کو سمجھ لگی یہ ڈبے ہوئے میں پیر باو ادھر سے آئے میں جڑے پاس دیکھنا عشق وقت دس جائے معلوم کوئی جگہ عشق تو خالی نہیں معلوم ہویا گل وہی ہے کشش سکل بھی نہیں عشق دی ہے توجہ درہ حسنے یوسف پاک یوسف علیہ السلام دا حسن کمال لاجوال لیکن گل اگلی ہوں دیکھنے در ویخ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن مبارک دا کمال قرآن بیان فرمایا بیان کس رنگ فرماؤں جدو بیلخا بی پاک اتراج کیا بیسردیا نے نکی ہو گیا کر کی <Ellie> niveau... بیٹھی دیوانی ہو گئی ہے اس میری ملامت کر دیا جی میم مینے دیاں جے مینو دیوانی آخ مین پاگل آخ کدھر مر گئی ہیں کیتنو ہو گیا ہے چنگی پھلیس ہیں وزیرتی گھر والی ہو گئے کی کار بیٹھیں ہیں انہیں آکھ اچھا پھرے بھی اطراز تو آدم اٹھا دیا گی گل مشہور ہے تفصیل ہے جانا نہیں چاہیدہ صرف بچوں کل کٹنی ہیں بی بی پاک کرا کی کیتا سیدہ زلائخہ پاک نے کی کیتا آہا فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما, رأي فلما رأينه اکبرہ و کدوان و قل نہا شل ملک جد اگلے ملامت ملا کی بی بی پاپ جواب دینے یوسف نمرے فرمایا نو کمرے فرما دیاں نے بی کے سیب دے سیا دے کے پڑا دتا بٹا درد کردیا تشریف لیا وہ خروج لائن تشریف لایا وہ جدو بیشریف لے آئے اکبر نہو نہ نہیں گیا اپنے آپ سنبھالیا نہیں گیا اپنے آپ کی کر بیٹھیا ہاتھ وڈ بیٹھیاں نے تندیاں نے اللہ پاک یہ کوئی انسان نہیں لگتا کریم فرشتہ لگتا ہے اے اے اے انسان نہیں لگتا کریم فرشتہ لگتا ہے کریم کوئی فرشتہ لگتا انسان نہیں لگ دا بی بیویاں ویگ کے ہاتھ کٹ بیٹھیاں نے انہیں دیوانیاں ہو گئیاں توجہ درا اتنے ہوں میں ارد کرگا یار ایک سوال اٹھتا ہے سوال اٹھتا حضرت یوسف دیکھ کے حضرت یوسف عشق دے پیار کیوں نہیں کیتا حیران ہو کے, ہو کے حضرت کے قدم کیوں نہیں ڈگے وہ خوہ چ پہ سٹ دے نے کیا دے سامنے اس نہیں سی وہ مشرا ہو رہا ہاتھ نہیں کٹے کی وجہ اور راہ کافلے والیا فڑیا ٹکے بھا ویچیا کیا انہوں حسن نہیں دسیا توجہ نہیں فرمائی رو گلا کر لگا میرا تبجو گل کرنی ہے کہ ساڈے امام قرطبی نے فرمایا ہے دیکھو کوئی انج ہے کہ یوسف علیہ سلام سونے بڑے سن مگر قدرت والا نا دا پورا ظاہر کرتا سا تو کسے دے ہوتے کوئی تھوڑا ظاہر کرتا سی جنہ تے تھوڑا ظاہر کیتا سو کوئی ٹکے پاپیا بیچ دا ہے کوئی ٹکے کھو بیچ دیندہ پھردہ ہے تو جنہ دے گے پوری تجلی چا بخائی سنو اس نے یوسف دی وہ ہاتھ کٹ بیٹھی ہیں امام قرطبی نے فرمایا حسن نے پورا ظاہر نہیں کیا کردہ جایا نہ میں امام قرطبی نے گل کی ایڈی وی گل کر حسن اللہ تعالی نے پورا ظاہر ہی نہیں فرمایا جیسے اگ فرما دیتا ہے तवज्जो नहीं फरमाई मालूम होया भी कुदरत निजाम जरूर है। ओ शेर शेरे पानी हर बंदा वे क्या आशक नहीं बनता पर जिन्हू अपना आप कुछ विखा छे ओही बेहोश हो होकर डिग पाई तवज्जो नहीं फरमाई پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ تعالیٰ گل تو بعد سونا یوسف علیہ السلام سونا یوسف علیہ سلام تو جد کہت پیا کہ پیا اپنے فرمایا جاؤ گل مشہور ہے سرکار سامنے آئے تین مہینے بوکھ نہیں لگی تین مہینے بوکھ نہیں لگی اگے پیچھے ویخ کے کیوں نہیں رجے اس لیے کیوں رجے نے سونے نے چلو حسن یوسفی ذرا اس رنگ چھایا کہ اگلے رج گئے نے تین مہینے اور سجنا اس کا دشان پر او ظاہر ہو جنہ جنہ تے رب سونا تجلی کردے ادا کسے نو سال بوک نہیں لگتی کوئی زندگی بھاری رج نے جے کھاندے نے تے محض لوکا نو مکھا یا نبی کی سنت بنا اتنے نے تین مہینے اے رجی خلکتی وہ تین مہینے جی خلکت نوانی تین مہینے رچی خلکت کی نوانی محمد اربی کسے گل ہے توجہ ذرا توجہ فرما مدنی پاک سرکار ہاتھ سر سر دے سرکار کھلوتے ہونے نے پانی جن پینے پانی جن پینے پھر پیاس نہیں لگنی ہوں نے ظاہری نظر رکھا ویخے گا پانی نام رج گئے نا حقیقت اہ تو کل کو ملیا ہے بابو با بہانہ پانی تے اصل تیرے حوصل پہ رجدا ہے سنت تک ہے اون اشارا کی بنتا فصل محبوب شکر فرماسا ہے لیکن ون ہر جڑا اصا اس جمال تین دتا ہے رکھنا ہر قربانی کرو محبوبہ جہ تیرا دشمن ہوگا کوڑا ہونے حسن والے دا مخالف کسی کوڑے ہی ہونا ہے آہا, آہا. ادر ویخو فرما سد کے جا لمبی نہیں کرد عاشق نے چاند باشوش نے نے چند تے چکور تے مور عاشق نے نہیں چند تے چکور کے مور کیشق نہیں اور جانور کیشک نہیں شما آشکے اور کیوں شک نہیں سورج سے کرکٹ اور کیوں ہوشک نہیں وہ سیانے آندے نے مقنا تیس لوہے نو چیک دے سونے نو کیوں نہیں دا حالانکہ قیمتی جو نہیں فرمائی ہوں اتنی گل آ جاتی ہے حسن جمال کمال کشش کی کشش ہو لیکن کشش مناسبت ضروری مکنا تیستے لوہے بھی مناسبت مناسبت دی وجہ بہ قیمتی ہے سونا پر مناسبت نہیں چیک نہیں کی مطلب اللہ تبارک و باد نے تے یہ درمیان کوئی ایسی ایسا جوڑ رکھیا ہے جوڑ جس جوڑ چکور چند چک پیار خاص مناسبت رکھی جہی عشق ہو گیا وہ پھر ویخی رکھ لائے رات گزر ہے جنا چر ڈبدہ نہیں اکھ ہٹ بھی نہیں توجہ نہیں فرمائی جنہ ہٹنا نہیں چٹ ہٹ دی نہیں گل مناسبت گئی علم دی مناسب چگلے آخر نے چیز کے وجود کے لیے علا تجربہ ضروری شروس کا وجود ضروری اور پھر ارتفاع موانے رکاوٹ جہی چیز بن دیا وہ بھی نہ ہو کیوں؟ کیوں؟ اگر حسد دے حسد ہو سونے ہسد پی جنا کھوڑا لگتا ہے رکاوٹا ہوسن کا کام وہ قسم دی جے اے ہوئی رکاوٹ نہ ہوں ہر بندہ رب دا عاشق ہوں دا ہر بندہ رب کا آشق ہوگا لیکن ہوں کسی شہر وہ اندروں بلد مناسبت نہیں بھی جڑی ادھر حقیقت حقیقت لا شعریت شعور نہیں ہر ایک آشک لیکن گل ای شور نہیں ہو ریا کیوں؟ اگر عشق کرے حسن یوسف جے کرے چن نال حقیقت دے چکور چند چند خالق دار آشے کے لیکن اندر صرف انسبت اینی رکھی اتنے تک ہی آشک ہوا کھڑا ہے سجڑا فقیر کامل مل, مل جہ جل او مناسبت اللہ رسول جڑ ہر پاسو عشق کے اللہ رسول جڑے تا کر کے ادھر سیاڑا شے کے ہڈیاں دو کتا ہڈیاں دا, دا، پی دا فلانی دا، پر جی کریم مناسبت چا پیدا کرے جے رنگ اندر دے دے شوق مناسبت پیدا ہو جائے کیو حضرت سیدنا دا پا جیت پستی جا رہے کتے تاہ پئی ہے ہڈیاں بھول گئی کھانا بھول گیا کتا آ گئی جد آشک بابے فرید لکھا نو چھک لیا اسک لسم خدا فرما نے روڑی بیٹھے پاسے کلیاں دل لگنا کلیا کلیاں دل لگنا بیٹھ کے کتیا چار پاس بیٹھے رہنا اوکھی گل حضرت یوسف علیہ السلام دے بھی رام تے حسن یوسف مناسبت نہیں وہ کھوے چٹی کھڑے نہیں، گلہ دو یا ادھر مناسبت نہیں یا ادھر کافلے بھی آئی ہے مناسبت نہیں وہ ٹکیال ہی کھلے نے جی مناسبت پیدا کیتے نے ہاتھ کٹی بیٹھیا نے ہوش ہی نہیں رہا وجہ نہیں فرمائی آشق ہو گئی بیبیاں ہاتھ کٹ بیٹھیاں نے و جمال کی محبیت ہاتھ کٹ بیٹھی اصل گل ای لگی ہے گل تو اتے جا پی کہ بنا نے جنہاں نو محروم رکھنا سرگ ہی نہیں رکھا کشش ہے کھچ ہے لیکن ادھر کچیچن دی صلاحیت نہیں فرمائی کمی سٹتے پہ ویچتے پل کہ ادھر کشش ہے لیکن ادھر مناسبت نہیں قدرت والے نے کچیچن آی گل نہیں رکھی میکنا تیس دے اللہ تعالی نے کتاب ایلاحیت نہیں رکھی چند دی اے اوتر چند جیسے او صلاحیت رکھ دندہ ہے تو پھر پیار جڑ تاں اگلے آنے نے کسی آ مجلو نلت کالی تھا کہ میری نظر نہ او ادا کی مطلب مطلب یہ سی کہ قدرت والے میرے دل چیچن والی صلاحیت دے رکھی تیر دل چ نہیں تیرے آپ گل نہیں سمجھ لگی حسن یوز ہونا گل میدان یوس یوسف کمال دا پچھلے پیار کیوں نہیں پایا جنہ پایا ہے اللہ تعالی دلچ کشش رکھی سی ہوں اگلی گیا موازنا مقابلہ تقابل محمد چل ساوے گی گل دیاں قربان جاوا گل کچیچن گل کچیچن اتبیاں بی پہ نے دیا بیبیاں دل اونج ہی کمزور مسردیا اور کنو پک دور کتنے بیبیاں نے وہ بھی یہ بیبیاں بہت چھتی ڈول یہ تو بخت والی कمزور دے لو دی. کمزور دل ہندی نی سمجھ نہیں لگی دی کڈیا کمزور دل ہندی نیچ چیچن جی رکھے ہوں دیر آ محمد ایشان بار آ بار بار ہاتھ نہیں کٹیو بار ہاتھ کٹے نے اگر بار بار دے سارے ٹنڈے ہو جی مصر جیسرے سارے ہاتھ وڈ کے باہوں وڈ کے لت کے بہت مصر والے ہوش نہیں سی رحنی کم دی توجہ ہے لیکن بی کہ ہیں یہ نہیں کہتے لیکن اگو مناسب بیبیاں وہ مصر دیا کہ مصر لوگ ہی کمزور دل دے ایک مصر دیا اتو بی اتو ادھر آ جا لیکن پہلے سمجھ mije, ادھر, حسن، ادھر حسن ادھر حسن پھر ادھر پھر مصر کی پھر ایک بار بار بار ملی لیکن اگے آؤ جسے حسن ہوگی اتنے کی قربان جانا اتنے حس نام ہوس عرب دے دلیر ایبر بہادر سخت دل پہاڑ دل عمر بر خطاب و گھر ہوس نے ایم اے مصر اتھے ارب اوورت نے بار ات مرد او اتے اتے سر او ایک بار بار فیر آخ لے آخ لےو حس نام مصر اتے ارب اوورت نے اید اتے ہاتھ ای بار ادھر بار بار آلہ حضرت نے اپنے کٹی مصر میں گش پے سنا حسین یوسف پہ کٹی سر میں اکشنا سر ہیں تیرے نام دان ذرا <تصفح> دے سرکٹ <تصفح> <تصفح> عرب کے مرد تو رہ گئے تھے ممتاز قادری کے حاضر واضر حس نے جیوف پے اتے بی بی آخری ذرا سامنے ہو فی روپے ہاتھ کٹی سر ذرا حس نے جیو سف پے کٹی مصر میں انگوش دے دنا اس یوسف پہ کٹی مشر میں انکوش پہ دنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عربی سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عجب ایک رم ہو فرمان ہیں اتے ہے کٹاطے کٹی نا مطلب ہوش نہیں رہی کٹی ارادہ نہیں سی کٹاتے کے جان بوجھ کے پتہ بھی ہے تو آدھا پر وے بھی جانا کہ جی یار دے نام دی لے سولی دام دی ملے سنی چوٹا لے لیے پشاس چولی پا لیے اگلی گل اے، اگلی گل حضرت یوسف کا کمالے والے دین بھی سجدہ کی تیراو بھی کی قرآن کی گواہی ہے خرولہو کئی حضرات نے لکھ دیا جی وہ بعض تعظیم تھی سجدہ حقیقی نہیں تھا انہیں غور نہیں کیتا اللہ کے قرآن لفظ اتنے آیا ہر رو لہو سجاد سجدہ سجدہ کرتے ہوئے نہیں بھی سلام ہوئے نہ کرو لہو سجدہ گر پڑے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے این کرے کسی نہیں آخر ڈگ پیا سمجھ نہیں لگی کرو لہو سجدہ ادھر ویخ ہوئے پہلیا شریت پہلیاں شریعتاں میں سجدہ اے رواج جائز. فرشتیاں سجدہ, کیتا ہے. فرشتیاں سجدہ کیتا ہے حضرت آدم کو حکم ربانی کے ساتھ ایک آکر گیا حکم ربانی کے ساتھ سجدہ ہوا توجہ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 اے تے اور گل کرے پہلے سجے بھی پا دے کرنا پہلے حوصلے کر ہاتھ ضرور کٹے رنگ کٹے تفصیل ہونے سمجھا گیا واں اور سجنا جن جنس کا جنس دے آش ہو کے یہ کام کر بیٹھنا اے چھوٹا ہے او قربان جاو جنہوں بے شعور جانور آخنا ہے اے جانور آن کے نبی دے کے رو سولہ نبی سلام قربانی حج لوکے کرانور نو ذا کر سرکار نے سب فرمایا فلانے اونٹ نو چک اٹھ آئے دوسرے کلے تڑا رسے آن کے کرتن لمبی کر دے دینے دینے پھر تری میرے گلے پر تو مزا ہو او میں دل سے دعا دوں میرے قاتل کا بھلا توجہ ہے ایماندردا سے کی عجیب لگتا ہے عجیب کی لگ ہے بلکہ یوں عجیب تر کی لگتا ہے عورتوں کا ہاتھ کاٹنا وہ بھی عجیب ہے وہ عجیب ہے لیکن, لیکن جانور سر دے تھلے پیش کر دینا عجیب تر ہے اللہ کاش کے میں یہ بات بھی آ جاتی جب شیر لکھا سی یہ بھی لکھ گل بن جی آئے ہوئے کہ کیسی عجیب بات ہے وہاں عورتیں ات جانور اونٹ مست ہے وہ آخری میرے وہ آخ پہ توجہ گل پھر اتے آ گئی توجہ یہ کہ کشش عشق ہے پر گل کشش عشق تو ہے ایک کشش سرکار کی کھلوتی وہ فاقا کش سے تردار نہیں ذرا وفا کا کش جماؤ سے نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو معلوم ہو جائے روحِ, روح محمد روح محمد گہل ایک کھڑا ہے اندر ایک کھڑا ہے اندر پر کھڑا ہے جن میں چکباگ کے پتھر میں آگ ہوتی ہے یا تیلی دے آگ چھپی. تیلی دے چھپی. لیکن صرف رگڑ کی لوڑ ہے رگڑ لگی نہیں تو پابڑ پڑ گیا ممتاز قادری ورگا کھڑا ہے بس یار رگڑ لگی نہیں ایمان سلامت ہری کوئی ایمان سلامت ہری کوئی مق پر عشق سلامت کو منگڑی مان شرما من عشقوں عشقوں منگڑی مان شربا دل غیرت ہوئی او جس من ہے او شک عشق وے ایمان نبر نہ کوئی میرا عشق سلامت رکھی پا ہو ایمان ہو پیا سجدے کردہ نے سجدہ فرمایا براہ نے سجدہ فرمایا جانور سجدہ کرتے نے بولو جانور پہ سجدہ کر دے جنس دو جنس فطرت ہے خلاف جنس عشق کرے اصل کما سدکے جا سدکے جا سونے نبی صلی اللہ وسلم آپ نے جد نظر کرم فرما دیتی نا تے بھی جانور عشق ہو جا توجہ نہیں فرمائی جانور عشق ہو ہیں ہاں قسمو ذات دی جے قبضہ اے قدرت وچ میری جان ہے اللہ دے ولیاں دے ایہو ہی کمال ہون کہ او جڑا باطنی حسن و جمال محمدی ہے نا توجہ نہیں فرمائی وہ جس سے ظاہر ہو جندا ہے اُدے تے جان و عاشق ہو جے بندے دے جتھے رہے بندے دے جتھے رہے ان کچیچن پیدا ہو جاتا توجہ نہیں فرمائی جو ہے آخری گل کر کے اجازت آخری گل کر کے اجازت سونے یوسف باغ کی گل کرنا تھا سونے رومی سرکار نے لکھیا لکھا علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا تیری فیرت پہ گا ل فرنگیوں کا پسو مصروی رومی آ فقیر پہ لکھ لکھتے نصربی شریف پیر رومی مرید مری حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام بچپنے کا یار ملیا جدو آپ مشرق بن گئے بچپن کا یار ملنا یار یار جانے تحفے لے کے یار یار والوں کو بغیر جانتے سمجھو چکی ولیا ہے بغیر دانیا تو کی تحفہ لے کے آیا ارد کردہ سونے تیرے واسطے بڑے تحفے بڑے ہی تحفے لبے نے پر تیری تری شانا تحفہ نہیں لبا میں سوچا ہے اپنا تحفہ آئی ہے میں صرف ایک شے لیا میں شے لیا جیڑی میرے یاد دا بہانہ بن جاوے گی پوچھا میں شیشا لے آس نہیں سی میں شیشہ لے جانا یہ اپنے آپ نو ویک سمجھ لو میرا خود توحفہ میں یاد کر لے گا میں تے تفا نہیں لیا صرف یاد دا بہان نہیں لیا رومی فرما نے خدا دیا بندے توجہ رومی فرما نے رومی فرما نے گل مار فتوا لے گئے فرما نے بندیا موگنا او انسان رب وحدہ لا شریک مل جان رب پوچھے گا یار آ کوئی توحفہ لے آیا یار یار والا لے آ جڑے ہو نہ آخنے سونے سک بڑے ہی تحفے لبے نے رب سونے تیرے واسطے کوئی توحفہ نہیں سی تحفہ ہے اسا ہوں ایک دل لائے آئے شیشا اپنی صورت ویک کے سانو یاد کر رہے متنا قربان جاو یوسف علیہ السلام دا یار شیشا. شیشا سورت واسطے قربان محمد گلام محمدی تو دا لے کے جان کی بجائے اگلے دل لے جانے نے لسا ہوئی لے دل سل تیری تصمیر تو سوا پوجی ہاں کو تصویر نقش نا جدو سوم ناتھ کا مندر محمود گزمی نے بھایا تو ایک پوت دے اگ بیٹھا پجاری پچھو جنگ ہو رہی محمود نے حکم کیا تلوار مار تلوار ماری, تلوار ماری، لنگ دل بے بوت دی فوٹو بتٹوچ آئی کڑی اگلے آدھے نے یار کی تند مسلمان آ سی ات بت آیا ہے تھے محمد باغ دشک ہو کے تصویر نہ دیا ہو دل میں ہے تصویر دل میں ہے تصویر یار جب کبھی گردن پزن جھکائی دیکھ لی دلاؤ میرے خیال کافی کچھ بھیا فرماندہ فرما وہ حسین میں رہ شویا نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں میں تڑپ میں رہی وہ uh اللہ کرے دو سانو دولت دولت عشق دیتے, محبت مل جائے بولی ہوں بسان میں سونے کتنا چلتا